حسن معاشرت کے اسباب اور اس کی مثالیں حسن معاشرت کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے درد و غم کا احساس ہو اور جب شادی کے مقاصد میں یہ بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے سکون اور محبت حاصل ہو تو پھر ہر ایک دوسرے کے ساتھ ہنس مک رہے مرد گھر سے باہر نکلا ہزاروں مشقتوں اور ذہنی پریشانیوں کا بوجھ لیے گھر پر پہنچا تو کتنا ہی اچھا ہو کہ بیوی حسشاش بشاش مسکرا کر نرم اور پیاری باتوں کے ذریعے مرد کا استقبال کرے اس حسن استقبال سے مرد کے حموم و غموم رفع و دفع ہو سکتے ہیں اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ خوش مزاجی سے اور مسکراتے ہنستے خندہ پیشانی سے گھر میں داخل ہو سنت رسول کے مطابق سلام کرے اس کی بیوی بھی تو گھر اور بچوں کے انتظام میں بے حال ہو چکی ہوگی اسے بھی ضرورت ہے کہ شوہر ہنس کر خوش ہو کر اس کی تکان اور ذہنی پریشانیوں کو دور کرے یا ہلکا کرنے کا سبب بن جائے ایسے ہی معاملات میں میاں بیوی بی کی ازدواجی زندگی میں سعادت مل سکتی ہے اس کے برعکس شوہر شیر کی طرح گھر میں داخل ہوا بیوی بی بھی اپنی مشغولیات کی بنا پر تھک چکی ہے وہ بھی اگر ابوس و کمتریر چہرے سے اس کا استقبال کرے یا اس کی طرف توجہ ہی نہ دے تو آہستہ آہستہ وہ گھر باعث سے سکون و راحت ہونے کے بجائے باعث سے نفرت اور قلق بن کے رہ جائے گا ایک دوسرے میں تلخی بڑھتی جائے گی جس کا نتیجہ بہرحال اچھا نہ ہوگا اس انسان کو چاہیے کہ خیر کا موقع ہو تو اسے ضائع نہ کرے اللہ رب العزت نے ایسے اعمال پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا ہے جس میں انسان کو معمولی مشقت بھی نہ اٹھانی پڑے ابو ادھر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجه اخی کا صدقہ الى آخره. کسی مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے امر بالمعروف اور نہیں عن منکر صدقہ ہے کسی آدمی کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے کمزور نظر والے کو سجھا دینا صدقہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کانٹا اور ہڈی دور کر دینا صدقہ ہے کنویں سے پانی کا ڈول نکال کر دینا اپنے ڈول سے دوسرے کے ڈول میں ڈال دینا بھی صدقہ ہے جرییر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پردہ نہ کیا اور جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ مسکرانے اور ہنسنے میں بخیلی کر کے اپنے کو اجر سے محروم نہ کرے اور ان کمزوروں کے دلوں میں خوشی کے اسباب مہیا نہ کر کے ان کی حق تلفی نہ کرے ہم امت رسول کو اپنے رسول کی سیرت کو نمونہ بنا کر اپنی دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے اسباب مہیا کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عورتوں کا خیال رکھتے اور ان کی دل جوئی کے مواقع ان کے لیے ڈھونڈتے اس کی بعض مثالیں دیکھے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حبشی لوگ مسجد میں کھیل رہے تھے جیسا کہ دوسری روایتوں میں ہے کہ عید کے دن نیزے اور تلواروں سے مشق کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ان کے کھیل کو دیکھنا چاہتی ہو تو میں نے کہا کہ ہاں تو آپ دروازے سے لگ کر کھڑے ہو گئے میں آئی اور آپ کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھ کر اپنا چہرہ آپ کے رخسار سے لگا کر دیکھنے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کافی ہے یا مزید دیکھنا ہے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ جلدی نہ کریں آپ کھڑے رہے پھر آپ نے کہا کہ اب کافی ہے تو میں نے کہا جلدی نہ کریں حقیقت مجھے حبشی لوگوں کو دیکھنے کا شوق نہ تھا بلکہ یہ چاہتی تھی کہ عورتیں جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں میری کتنی بکات ہے صحیح بخاری کے روایت میں یہ لفظ ہیں فکر حدیف چھوٹی عمر کی لڑکی کی قدر کرو جو لہو لعب سننا اور دیکھنا چاہتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیویوں کے ساتھ رحیم اور شفوق تھے کیوں کرنا ہو آپ کو اللہ تعالی نے رحمت اللہ بنا کر بھیجا ہے کہ آپ ہر طرح سے ان کے دلوں میں خوشی اور مسرت پہنچاتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں گئی میں عمر کی چھوٹی جسم کی ہلکی پھلکی تھی آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ آگے ہو جاؤ سب آگے ہو گئے اور مجھ سے کہا کہ آؤ دوڑ میں مقابلہ کریں مقابلہ کیا تو میں آپ سے آگے نکل گئی کچھ سال گزر گئے جب میرا جسم بھاری ہو گیا تو پھر کسی سفر میں آپ کے ساتھ گئی تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ آگے ہو جاؤ سب آگے بڑھ گئے مجھ سے کہا کہ آؤ دوڑ میں مقابلہ کریں تو ہمارا مقابلہ ہوا اس میں آپ آگے نکل گئے آپ ہنسنے لگے اور فرمایا یہ جیت پہلی ہار کے بدلے ہے میں پہلے مقابلے کو بھول چکی تھی بیوی کو جائز طریقے سے اپنے ذوق کا اگر کوئی لہو و لیب پسند ہے تو اس کے لیے بھی اسے موقع دینا سنت نبوی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بعد بھی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیا سے کھیلتی تھی آپ جب گھر میں داخل ہوتے تو وہ سب سہیلیاں متفرق ہو جاتی پھر آپ ان کو میرے ساتھ کھیلنے کے لیے مجھ تک پہنچاتے حسن معاشرت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان بیوی کے اقارب کا خاص خیال رکھے بیوی کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ علیہ کی ہمشیرہ حالہ بنتے کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اجازت طلبی یاد آ گئی اور آپ چونک پڑے اور کہا اللهم بنت یا اللہ حالا بنت آئی ہیں عائشہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی غیرت آئی میں نے کہا کہ آپ قریش کی ایک بوڑھی کا ذکر کر رہے ہیں جو سرخ جبڑے والی تھی جن کو مرے ایک زمانہ گزر گیا اور پھر اللہ نے آپ کو ان سے اچھی بیوی دیتی دی ہے اور پھر اس سے بڑھ کر بیوی کے ساتھ وفاداری کی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ افضل الخلق صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھتے تھے عائشہ رضی اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ مجھے ازواج رسول میں سے کسی پر ایسی غیرت نہ آئی جیسی غیرت خدیجہ رضی اللہ علیہ پر آئی میں نے ان کا زمانہ بھی نہ پایا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت ذکر کرتے اور بکری ذبح کرتے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے پاس گوشت کا ہدیہ بھیجتے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز آتی تو آپ کہتے کہ اسے خدیجہ کی سہیلی فلاں عورت کو دے آؤ نیز عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آپ نے اس سے پوچھا کون تو اس نے کہا کہ میں جسامہ المزنیہ ہوں آپ نے فرمایا بلکہ حسانہ المزنیہ ہو پھر آپ نے کہا کہ کیسے ہو ہمارے بعد کیسے رہیں؟ اس عورت نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اچھی حالت میں تھی اور ہوں جب وہ نکل کر چلی گئی تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول اس بوڑھی عورت پر آپ نے بہت توجہ فرمائی تو آپ نے کہا کہ یہ بوڑھی عورت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی اور حسن وفا ایمان کا جز ہے عورتوں کے ساتھ دل لگی اور ہنسی خوشی آپ نے مشروع و مستحب فرمائی ہے نیز جمع اور ہمبستری کا حق ادا کرنے کی بھی ترغیب دی ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم کسی غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے واپسی میں جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو میں نے اپنے تیز رو اونٹ سے مدینہ پہنچنے کے لیے جلدی کی اتنے میں کسی نے میرے اونٹ کو چونکہ لگایا میں نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ نے کہا کیوں اتنی جلدی کر رہے ہو میں نے کہا کہ میں نے ابھی قریب ہی میں شادی کی ہے آپ نے پوچھا باقیرہ سے شادی کیا ہے یا سیبا یعنی خاون سے جدا شدہ عورت سے میں نے کہا سیبا سے آپ نے فرمایا کیوں کو چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی نہ کی تاکہ تم اس کے ساتھ کھیلو اور وہ تمہارے ساتھ کھیلے پھر جب ہم مدینہ میں داخل ہونے والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتظار کر کے رات میں مدینہ میں داخل ہوتا کہ پراگندہ بال والی عورت کنگھی کر لے اور زیر ناف بال وغیرہ صاف کر لے اس کے ایک راوی حشیم نے کہا کہ مجھ سے محتمد شخص نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے یہ بھی کہا الکس الکیس یعنی اولاد دلانے کی کوشش کرو اس حدیث کی شرح میں علماء نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ جمع کرو جو اولاد کے لانے کا سبب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ کا عورتوں کے ساتھ یہ لطف اور رحم و کرم کہ آپ نے عورتوں کو کمزور شیشے سے تشبی دی انجشہ ایک کالے غلام تھے ان کی آواز بڑی اچھی اور پیاری تھی سفر میں عورتوں کے اونٹوں کے لیے وہی ہدا خوان تھے ہدا کہتے ہیں ان اشعار کو جو لدے ہوئے جانوروں کو چستی دلانے اور تیز چلانے کے خاطر پڑھے جائیں انجشا جب ہدا پڑھتے تو اونٹ بہت تیز چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انجشا شیشوں کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے اونٹ ذرا آہستہ ہاں کو ابو قلابہ کہتے ہیں دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لفظ استعمال فرمایا کہ اگر ہم میں کوئی وہ لفظ بولتا تو تم لوگ اسے مایوب سمجھتے عورتوں کو شیشوں سے تشبی دی اور کہا کہ انجشا اونٹوں پر شیشے ہیں انہیں نرم چال میں ہاں کو شیشے ٹوٹ نہ جائیں امام رام ہر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ان کی کمزوری اور حرکت سے تکلیف محسوس کرنے کی بنا پر شیشوں سے تشبی دی ہے یا پھر اس وجہ سے کہ ان کا دل معمولی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے جس کا جوڑنا مشکل ہوتا ہے عورت کے ساتھ ہنسی مذاق دل لگی یہ چیزیں مباح اور مستحب ہیں عقبا بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک تیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کو جنت میں داخل کرتا ہے تیر بنانے والے کو جو نیک نیتی سے طلب خیر کے لیے بناتا ہے اور جو تیر چلاتا اور جو کسی کو تیر اٹھا کر دیتا ہے تیر اندازی کرو سواری کے بنسبت تیر اندازی مجھے زیادہ پسند ہے تین ہی قسم کا لہو و لعب جائز ہے گھوڑے کی مشق آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ خوش مزاجی اور دل لگی کرنا تیر کمان کی مشک کرنا تیر اندازی سیکھ کر بھول جانے والے نے ایک بڑی نعمت کی ناشکری کی اس میں کوئی شک نہیں کہ بیوی اور بچوں کے ساتھ رہنے ملنے جلنے سے آدمی کی وہ کیفیت خوشو و خوشو اور ذکر الہی کی نہیں رہتی جیسا کہ تنہا رہنے میں رہتی ہے اس کے باوجود سنت رسول میں ان حقوق کی ادائیگی کا اقرار فرمایا گیا ہے حنزلہ اسیدی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ انہوں سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ حنزلہ کیا حال ہے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا ابو بکر رضی اللہ انہوں نے کہا سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے آپ جنت اور جہنم کا ذکر کر کے جب ہمیں نصیحت کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں جب ہم آپ کے پاس سے نکل کر بیوی اور بچوں سے ملتے اور کھیتی باڑی میں مشغول ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں ابو بکر رضی اللہ اللہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارا بھی یہی حال ہے چنانچہ میں اور ابو بکر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے میں نے کہا اے اللہ کے رسول حنزلہ تو منافق ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا بات کیا ہے میں نے کہا کہ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ جنت و جہنم کا ذکر کر کے ہمیں نصیحت کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ کی مجلس سے نکل کر بیوی اور بچوں میں گھلتے ملتے بستے ہیں اور معاشی امور میں مشغول ہو جاتے ہیں تو آپ سے جو چیز سنی ہوتی ہے ان میں سے اکثر کو ہم بھول جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم ہر حالت میں اسی طرح رہو جس طرح میرے پاس ہوتے ہو اور ہمیشہ یاد رکھو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راستے میں چلتے ہوئے تم سے مسافہ کرتے لیکن حنزلہ کبھی اس طرح رہو کبھی دوسری طرح یعنی اللہ رب العزت نے اسی کا مکلف کیا ہے اس حدیث میں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بیوی بچوں اور معیشت اور اقتصاب کے لیے وقت دینے کا بھی ایک مسلمان مکلف ہے بیوی سے ملنا اور پھر اس کے ساتھ دل لگی امبساط بھی تو ایک حق کی ادائیگی ہے جس پر انسان کو اجر ملے گا جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا حسن نے معاشرت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک اللہ سے ڈر کر دوسرے کے حقوق کو منحوظ رکھے اور یہ بات حاضر ذہن رکھے کہ حقوق کی ادائیگی میں کمی کی صورت میں ہر ایک پر گناہ ہوگا حسن نے معاشرت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مرد اپنے کو مرد سمجھ کر عقل کامل کا مظاہرہ کرے اور عورت کے ناقص عقل ہونے کو مستحضر رکھے اور عورت بھی اللہ کی تقدیر و تقسیم پر راضی رہ کر مرد کو کامل العقل سمجھ کر اس کے مشورے اور احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرے نہ کہ شوہر پر تعلی اور سر بلندی کرے اور اپنی ہی رائے کو مرد پر تھوپنے کی کوشش نہ کرے ورنہ آپس کے تعلقات میں فطور اور فساد پیدا ہو سکتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں جانے والوں میں تمہیں سب سے زیادہ دیکھا ہے عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کس وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ دکھائی گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ لان تان زیادہ کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو میں نے تم جیسی کم عقل اور کم دین عقل مند آدمی کو پاگل کرنے والی کسی کو نہیں دیکھا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہماری عقل اور ہمارے دین کی کمی کیا ہے آپ نے فرمایا کیا یہ بات نہیں کہ ایک عورت کی گواہی ایک مرد کی آدھی گواہی کے برابر ہے انہوں نے کہا یہ بات تو ہے آپ نے فرمایا یہی عورتوں کے عقل کی کمی کی دلیل ہے اسی طرح جب عورت کو حیض آتا ہے تو کیا یہ حقیقت نہیں کہ وہ نہ سلاد پڑتی ہے اور نہ سوم رکھتی ہے انہوں نے کہا یہ بات تو ہے آپ نے فرمایا یہی عورت کے دین کی کمی کی دلیل ہے اسی طرح مرد یہ بات بھی مستحظر رکھے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے عورتوں کے ساتھ خیر کی وسیعت لے لو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ ٹیڑھی سب سے اوپر کی پسلی ہوتی ہے اگر تم اسے سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے اگر ٹیڑھی رہتے ہوئے بھی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اسے اسی حالت پر چھوڑ دو صحیح ابن حبان میں ثمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے اگر سیدھی کرو گے تو اسے توڑ ہی ڈالو گے اس اسی ٹیڑھے پن کی وجہ سے عورتیں احسان فراموش واقع ہوئی ہیں اس کے ساتھ خوش خلوقی رکھو تو زندگی گزر جائے گی اسی ٹیڑھے پن کی وجہ سے عورتیں احسان فراموش واقع ہوئی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کی سلاد پڑھی اس کے بعد خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا یا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس کا ایک گچھا پکڑا اگر میں اسے لے کر آ جاتا تو قیامت قائم ہونے تک تم اس کو کھاتے رہتے اسی طرح جہنم بھی دیکھا تو اس جیسا بھیانک منظر کبھی نہیں دیکھا اور جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیوں ایسا ہے کیا اللہ سے کفر کرتی ہیں آپ نے فرمایا کہ عورتیں شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی کرتی ہیں اگر تم ہمیشہ ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرو اور ایک بار اگر کوئی ناگوار چیز دیکھ لے تو سب پر پانی پھیر دے گی اور کہہ جائے گی کہ میں نے تم سے کبھی خیر دیکھی ہی نہیں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ عورت کم عقل ہوتی ہے اور مرد انہیں کم عقلی کا آر بھی دلاتے ہیں تو مرد کے کمال عقل کا تقاضا ہے کہ کم عقل کے ساتھ کمال عقل کا معاملہ کرے نہ کہ خود بھی اس کے ساتھ کم عقل ہو جائے ایک بچے کے ساتھ اگر بڑا آدمی بچے ہی کی طرح اس کے معیار میں اتر کر معاملہ کرنے لگے تو لوگ یقیناً بڑے آدمی ہی کو ملامت کریں گے کہ دیکھو بچوں جیسی حرکت کرتا ہے اس لیے مرد کو چاہیے کہ عورت کی ناراضگی کے وقت چپ ہو کر دور ہو جائے غصہ آئے بھی تو پی جائے یہی سنت رسول ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اللہ کا فرمان ہے آپس میں ایک کی دوسرے پر فضیلت کا معاملہ ذہن سے غائب نہ ہو حسن نے معاشرت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مرد اور عورت میں سے ہر ایک دوسرے کی ہر بات پر اعتراض نہ کرے اور ہر بات پر ترقی اور اس کے ورے ایک دوسرے کی تحقیر ذات البین کے افساد کا سبب بنے گا نیز تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بات پر نہ ٹوکا جائے ورنہ مقابل فرد کے دل سے دوسرے کا احترام اور اس کی حیبت جاتی رہے گی اگر اللہ کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہو تو وہاں چپ رہنا یا چشم پوشی کرنا بجا نہ ہوگا عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خادم کو یا کسی عورت یا کسی جانور کو بھی اپنے ہاتھ سے مارا ہے یا آپ کے ساتھ گستاخی یا آپ کو ایزا دی گئی تو آپ نے اس کا بدلہ دیا ہو ایسا نہیں کرتے البتہ اللہ کے حقوق سے متعلق اگر کوئی بات ہے تو آپ ضرور اس کا انتقام لیتے نیز آپ کو دو چیزوں میں ایک کے اختیار کرنے کا اختیار دیا جاتا تو آپ آسان چیز کو اختیار فرماتے اللہ یہ کہ وہ آسان چیز گناہ کی بات ہو تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور رہنے والے ہوتے ہر بات پر اتاب اور ایک دوسرے کو ہمیشہ چھیڑنا سنت رسول کے خلاف ہے آپ کے خلو کے عظیم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے وَإذْ أسر النبی إلى بعض أزواجه حديثا العليم الخبير اور یاد کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں سے ایک پوشیدہ بات کہی بس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے بعض باتیں بیوی کو بتائیں اور بعض کو ٹال دیا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ اس کی خبر آپ کو کس نے دی کہا سب چیزوں کے جاننے اور خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ متحرہ کی ہر بات کا ذکر نہیں کیا بلکہ بعض کو چھپا لیا یہی تربیت کا طریقہ بھی ہے کہ مناسب مواقع پر خاص چیزوں کا ذکر کر کے میاں بیوی بی ایک دوسرے سے اپنی شکایت کر سکتے ہیں ہر چھوٹی بڑی چیز کے حساب کے پیچھے پڑنے سے دل میں کینا و قدورت پیدا ہوگی انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ متحرہ کے پاس تھے اسی درمیان دوسری زوجہ متحرہ نے ایک پلیٹ میں کچھ کھانا دے کر خادمہ کو بھیجا تو جن زوجہ متحرہ کے گھر میں آپ تھے انہوں نے خادمہ کے ہاتھ میں ایسی مار ماری کہ پلیٹ گر کر ٹوٹ گئی کھانا بھی گر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹی ہوئی پلیٹ کو اکٹھا کر کے اس میں کھانا اکٹھا کیا اور ان کی غیرت کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ناراض ہونے کی بجائے آپ نے ان کے لیے ایک عذر کا موقع نکال لیا اس کے بعد آپ نے ان کے گھر سے دوسری پلیٹ دے کر خادمہ کو بھیجا حسن معاشرت کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی باتوں کو توجہ سے سنیں جس سے ہر ایک محسوس کرے کہ ہم اس کے نزدیک محبوب ہیں اور ہمارا وزن اور ہماری وقت اس کے دل میں ہے کہیں بے توجہ ہی کی بنا پر یہ شبہ دل میں نہ آ جائے کہ میری بیوی مجھے خاطر میں نہیں لاتی اور نہ ہی اس کے دل میں میری وقت ہے اسی طرح بیوی بھی سوچ سکتی ہے اس لیے ایسے مواقع پر شوہر اور بیوی کو حساس رہنا چاہیے اور یہی سنت رسول ہے جنہیں اللہ نے اخلاق کا معلم اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا ایک عجیب و غریب قصہ بیان کر رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی توجہ سے ان کی بات کو سن رہے ہیں لمبا قصہ ہے لیکن آپ نے خوشخلوقی کے ساتھ سنا نہ اکتا کا اظہار کیا اور نہ بے توجہی ہی کا احساس تک نہ ہونے دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مع معاشرۃ یعنی اپنے گھر والیوں سے اچھا سلوک کرنا میں ذکر کیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ گیارہ عورتیں ایک جگہ بیٹھیں انہوں نے آپس میں یہ قول و قرار کیا کہ اپنے خاوندوں کا سچا سچا حال بیان کریں کوئی بات نہ چھپائیں پہلی عورت بولی میرے خاوند کی مثال ایسی ہے جیسے دبلے اونٹ کا گوشت وہ بھی ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہو نہ راستہ صاف کہ آسانی سے چڑھ کر اسے لے آئیں. اور نہ وہ گوشت ہی ایسا فربا تازہ ہے جس کے لانے کے لیے کوئی چڑھنے کی تکلیف گوارہ کرے شاید یہ کہنا چاہتی ہے کہ اس کا خاوند بہت بخیل ہے اس پر ترہ یہ کہ وہ بدخلق بھی ہے دوسری عورت بولی کہ میں اپنے شوہر کا حال بیان کروں تو کہاں تک بیان کروں میں ڈرتی ہوں کہ سب حال بیان نہ کر سکوں گی اگر کروں تو کھلے اور چھپے سب ایپ بیان کر ڈالوں گی تیسری عورت نے کہا کہ میرا شوہر بے ڈھنگا لمبے تڑ کی طرح ہے اگر کچھ بولوں تو طلاق لوں اور اگر خاموش رہوں تو لٹکی رہوں. چوتھی عورت نے کہا کہ میرا شوہر تہامہ کی رات کی طرح ہے نہ گرم نہ ٹھنڈا نہ کوئی خوف نہ غم پانچویں عورت کہنے لگی کہ میرا شوہر گھر میں داخل ہوتے ہی چیتا بن جاتا ہے یعنی داخل ہوتے ہی ہم بستری کے لیے مجھ پر چڑھ دوڑتا ہے یا یہ معنی ہے کہ چیتے کی طرح سو جاتا ہے گھر کے باہر شیر رہتا ہے جو چیز گھر میں چھوڑ گیا ہے اس کے بارے میں پوچھتا نہیں ہے چھٹی عورت کہنے لگی کہ میرا خاوند ایسا پیٹو ہے کہ کھانے بیٹھے تو سارا کھانا ہڑپ کر جائے پینے لگے تو گلاس میں ایک قطرہ نہ چھوڑے لیٹے تو سو جائے میرے کپڑوں میں ہاتھ نہیں ڈالتا کہ میرا دکھ درد اور میری خواہش معلوم کرے ساتویں عورت کہنے لگی کہ میرا شوہر تو جاہل سست اور احمق ہے کہ اس میں تمام بیماریاں ہیں ہم بستری کے آداب سے ناواقف ہے ہم بستری کے وقت اوندھا پڑ جاتا ہے سر پھوڑے یا جسم زخمی کر دے یہ اس کا کام ہے آٹھویں عورت کہنے لگی کہ میرا شوہر ایسا نرم و نازک ہے کہ چھو تو خرگوش معلوم ہو اس کی خوشبو زعفران جیسی ہے نویں عورت کہنے لگی کہ میرے شوہر کا گھر اونچا ہے اور وہ خود لمبا ہے اس کے یہاں راکھ ڈھیر کی ڈھیر ہوتی ہے اس کا گھر لوگوں کی عام مجلس کے قریب ہے یعنی وہ بہت سخی ہے کھانا پکاتا اور لوگوں کو کھلاتا ہے دسویں عورت کہنے لگی کہ میرے خاون کا کیا پوچھنا اس کے پاس جائیداد ہے اور جائیداد ایسی کہ اس طرح کی کسی کے پاس نہیں اس کے پاس بہت سارے اونٹ ہیں جو اس کے گھر کے آز پاس بیٹھے رہتے ہیں ہیں چرنے کم جاتے ہیں. آگ جلانے والے کی آواز سن کر اونٹوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ مہمان آئے اور اب انہیں دبا کیا جائے گا گیارہویں عورت کہنے لگی میرا خاوند ابو زرا ہے ابو ذرا کا کیا پوچھنا میرے دونوں کان زیوروں جھمکوں سے جھلا دیے اور میرے دونوں بازو چربی سے پھلا دیے خوب کھلا کر مجھے موٹی کر دیا اور میں نے اپنے کو موٹی محسوس کیا شادی سے پہلے میری زندگی تھوڑی سی بھیڑ بکڑیوں میں گزرتی تھی ابو ذرا نے مجھے گھوڑوں اونٹوں اور جائیداد والی بنا دیا اس پر بھی اس کا مزاج کیسا عمدہ ہے کہ بات کہوں تو برا نہیں مانتا مجھے کبھی برا نہیں کہتا سوئی پڑی رہوں تو صبح تک کوئی نہیں جگاتا پیوں تو اچھی طرح پی لوں ابو ذرا کی ماں یعنی میری ساس تو اس کہنا اس کا توشائی خانہ مال و اسباب سے بھرا ہوا گھر اچھا کشادہ ابو ذرا کا بیٹا وہ بھی کیسا خوبصورت نازک بدن دبلا پتلا اس کے سونے کے لیے معمولی جگہ ہوتی یعنی موٹا نہیں ہے خوراک ایسا کہ بکری کے بچے کے ایک دستے سے اس کا پیٹ بھر جائے ابو ذرا کی بیٹی ماشاءاللہ اس کا بھی کیا کہنا اپنے ماں باپ کی پیاری تابے دار اتاد گزار کپڑے میں بھری ہوئی یعنی موٹی ایسی کہ دیکھ کر سوکن کو جلن ہو ابو ذرا کی لونڈی کا بھی کیا پوچھنا کبھی ہماری کوئی بات نہیں پھیلاتی گھر کا راز پنہا رکھتی ہے کھانا تک نہیں نہیں گھر میں کرکٹ رہنے ہمیشہ جھاڑ کر رکھتی ہے ایک دن ایسا ہوا کہ دودھ متھا جا رہا تھا مکھن نکالا جا رہا تھا ابو ذرا گھر سے نکلا ایک عورت کو دیکھا کہ جس کے دو بچے چیتوں کی طرح اس کی کمر تلے اس کے دو اناروں سے کھیل رہے تھے یعنی شاید اناروں سے مراد پستان ہے کمر کے ساتھ چپک کر دونوں دودھ پی رہے تھے ابو ذرا نے مجھ کو طلاق دے کر اس عورت سے نکاح کر لیا اس کے بعد میں نے ایک اور سردار سے نکاح کیا جو اچھا گھوڑ سوار برچھا بردار باز ہے اس نے مجھے بہت سے جانور دیے اور ہر قسم کے اسباب میں سے ایک جوڑے دیے اور کہنے لگا ام ذرا کھاؤ پیو اور عزیزوں کو کھلاؤ لیکن یہ سب اگر اکٹھا کروں تو جو کچھ ابو ذرا نے مجھے دیا تھا اس کا ایک چھوٹا برتن بھی نہ بھرے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں تیرے لیے ایسا ہی خاونت ہوں جیسے ام زرہ کے لیے ابو ذرا تھا ابن حجر کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بعض فوائد میں سے یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے جائز امور کے متعلق باتیں کہہ سن کر اس کو انسیت دے جب تک کوئی چیز شری طور پر مانے نہ ہو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرد کو حق ہے بلکہ مرد پر بیوی کا حق ہے کہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرے اور اس کے دل میں خوشی بہم پہنچائے اور اس سے محبت کا اظہار کرے حسن معاشرت کے امور میں سے یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک نے دوسرے کے حق میں بھول کر یا نادانی کی بنا پر کوئی کمی کی ہو تو حسن نیت سے اور نرم لہجے سے سمجھانے کا خو استعمال کرے کیونکہ عذر و معذرت سے دل میں صفائی آئے گی اور دونوں میں موادت اور محبت پیدا ہوگی نیز بار بار اتاب اور شکایت بھی دونوں کے درمیان تلخی کا سبب بن سکتی ہے حسن معاشرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر ایک دوسرے کا شکر گزار ہو اور ہر ایک دوسرے کے احسان کا اعتراف کرے اور اس کا اظہار بھی کرے خصوصاً شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے کام خصوصاً گھر کی اور اولاد کی حفاظت اور گھر کے انتظام کا شکر گزار اور احسان مند رہے کیونکہ میری نظر میں بیوی کا گھر کا کام مرد کے باہر کے کام سے بھی کٹن ہے آدمی تصور کرے کہ چھوٹے بچوں کی صفائی ستھرائی اور ان کے کھانے پینے کا انتظام اور خصوصاً بچوں کے بہلانے اور روتے وقت ان کو چپ کرانے کا کام آسان نہیں اگر کسی شوہر کو صرف دو گھنٹے ہی یہ سب کام کرنے پڑے تو بے شک مرد بےحال ہو جائے اور بیوی بےچاری کو تو اکثر اوقات ان سب امور میں وقت گزارنا ہوتا ہے حسن معاشرت کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ قوم خواہ کسی قسم کی بدزنی نہ کرے فرمان باری تعالی ہے لولا کیوں نہ ایسا کیا کہ جب تم لوگوں نے غلط بات سنی تو مومنوں کے ساتھ اچھا گمان رکھتے۔ نیز فرمان باری تعلیٰ ہے الَّذِينَ اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور لوگوں کے بھید نہ ٹٹولا کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے یقیناً بغیر کسی دلیل کے عورت مرد کو کسی چیز سے متہم کرے یا مرد عورت کو متہم کرے یا دونوں محض شبہ کی بنا پر دل میں کینا کپٹ رکھیں تو یہ بڑا گنا ہوگا ایسے لوگوں کی شکایتیں سننے میں آئی ہیں کہ خواہ مخواہ عورت پر یہ شبہ بھی کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو دوسرے مردوں کی طرف دیکھتی ہے بازار ساتھ گئے گھر میں داخل ہوتے ہی مار پیٹ شروع ہو گئی کہ تو وہاں دوسروں کو قصدن دیکھ رہی تھی بلا شک ایسی حرکتوں کے ہوتے ہوئے زن و شوہر میں شری مودت و محبت ہرگز نہیں پیدا ہو سکتی اور دن بدن حالات ناسازگار ہو کر جدائی کی نوبت بھی آ سکتی ہے اور اگر واقعی اس قسم کی کوئی بات ہے تو یقین ہو جانے کے بعد تنبی کرنا ضروری ہے حسن معاشرت کا تقاضا ہے کہ زوجین میں سے ہر ایک دوسرے کو اگر نصیحت کرنا چاہے تو تنہائی میں نصیحت کرے یا اگر کسی غلطی پر کتاب یا اظہار خفگی و ناراضگی کرنی ہو تو برسر عام یا گھر کے لوگوں کے سامنے نہ کرے کیونکہ یہ طریقہ نصیحت مضر اثرات بھی لا سکتا ہے کہ جس کو اس طرح سے نصیحت کی جاتی ہو تو بہت ممکن ہے کہ وہ مزید غصہ میں آ کر بھڑک جائے نیز شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ کوئی ایک دوسرے پر اظہار غضب و غصہ یا تحقیر کی بات اپنے بچوں کے سامنے بھی نہ کرے اس سے بھی دل میں کینا پیدا ہو سکتا ہے اگر مقصد نصیحت ہے تو تنہائی میں نصیحت ہو ورنہ وہ نصیحت فضیحت میں بدل سکتی ہے اور پھر بچوں کی نفسیات پر اس کا برا اثر پڑ سکتا ہے